إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هديلا وأشهدوا الله إله إلا الله وأشهدوا أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم مع مالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوذا عظيما أما بعض فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشور الوهور محدساتها وكل مؤتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميل العين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في سلم كافة وقال في موذين آخر وما خلقت الهن والإنسى إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم شاب نشا في عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤسس آمین کرام محترم والمائی کرام اور جبیل داوا سنٹر کے متاؤنین اور اسلامی ماں اور بہنوں یہ میرے لئے بڑی عزت کی بات ہے کہ آج جبیل داوا سنٹر کے ہندی شعبے کی طرف سے جو پاشواہ سانا جلاس عام ہو رہا ہے اس میں کچھ کلمات کہنے کے لیے مجھے موقع دیا گیا ہے میں اس پر اس زبان کے تمام ذمہ داران کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع ادا فرمایا سچائی یہ ہے کہ ہمارے شیخ صدی الرحمان صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کے اندر ذرہ برابر حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اطرا سے اور اس اور غلو کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے ہماری روایت نہیں رہی ہے کہ کسی کی شان میں یا کسی کے تعریف کے اندر اس طریقے سے قصیدے پڑھے جائیں یا اس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے یہ ہمارا منہج نہیں ہے لہذا ایسی بات کرنے سے ایک انسان کو گریز کرنا چاہیے اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے جو میری گفتگو آپ پوری سن لیں گے دوسری بات یا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر لیتا ہے اور جب اس تصور پر بات نہیں اترتی ہے تو پھر انسان کو بہت برا لگتا ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے اور اس طرح کے جملوں سے انسان کو حس کل امکان پرہیز کرنا چاہیے معزت شامعین کرام ہمارے معزد علماء کرام نے آپ کے سامنے جو کچھ بیان کیا ہے اور آخر میں ہمارے شاعر صفی صاحب نے جو مینانہ اور معاہدہ نظم آپ کے سامنے پڑھی ہے میں سمجھتا ہوں اب اس کے آگے کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے آپ کو جو پیغام دیا ہے در اصل وہی پیغام میں بھی آپ لوگوں کو دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں مجھے خطب صدارت کے لیے دعوت دی گئی ہے میں خطب صدارت کے لیے ایک ایسے موضوع سے اپنے خطبے کی شروعات کرنا چاہتا ہوں جو اس دھرتی پر اور اس آسمان کے نیچے اس سے بڑا کوئی موضوع نہیں ہے یہ بڑا اتنا بڑا موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پوری انسانیت کی تخلیق کی ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اسی لیے اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم پیدا کی ہے اور وہ موضوع ہے توحید کا توحید سے بڑھ کر کے کوئی علم نہیں ہے اور اس ذکر کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس ذکر کے اندر توحید کا ذکر نہ ہو آپ پورے اسلام کا مطالعہ کر لیجئے اسلام کے اندر جتنے بھی اسکار ہیں جتنی بھی دعائیں ہیں یا جتنے بھی ارکان ہیں ہمارے دین کے اندر وہ سب کے سب اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے والے ہیں میں صرف نماز کی آپ کی مثال دوں گا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں نماز کا اختتام ہوتا ہے اللہ اکبر سے اختتام ہوتا ہے لہذا ہمارا پورا دین اسلام کے سارے ارکان اور اسلام کی ساری تعلیمات اسی توحید کی ارد گھومتی ہیں توحید یہ اسلام کی پہچان ہے یہ ہماری اساس ہے یہ اس کائنات کی بنیاد ہے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے جس انسان کو نبی بنا کر کے بھیجا اسے توحید دے کر کے بھیجا یہ ہماری پہچان اور ہماری شناخت ہے اس کے علاوہ ہماری کوئی اور شناخت دنیا کے اندر نہیں ہے اگر یہ شناخت گم ہو گئی اور یہ شناخت ہماری مٹ گئی ہمارا وجود بھی مٹ جائے گا اور لوگ ہمارے پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہو گے یہ ہماری پہچان ہے میرے ساتھیوں یہ سب سے پہلا فریدہ ہے جو اللہ اپنے بندوں پر فرماتا ہے اللہ قسور جناب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا فرماتے ہیں بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کہ اللہ کا کیا حق ہے ہمارے اوپر تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا سب سے بڑا اور پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے پھر آپ نے پوچھا کہ ہم اللہ پر ہمارا کیا حق ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے اور اسے جہنم سے محفوظ رکھے اللہ کے جناب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جمیل امیر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی کہ ہماری امت میں سے جس کی وفات توحید پر ہو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں ایک حدیث قدسی ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہر غلامی نے فرمایا اے آدم کے بیٹو تم جتنا بھی گناہ کرو اگر تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے اور کتنا بھی گناہ لے کر کے آؤ زمین سے بھی زیادہ گنا لے کر کے آؤ لیکن اگر تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے تو میں اس سے زیادہ تمہارے مقفت لے کر کیا آؤں گا اور تمہارے گناہوں کو بخش کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا یہ توحید ہے میرے ساتھیو جس کا حکم ہر نبی نے اپنی امت کو دیا ہے اللہ ہر پرانوین نے پرانے مجید کے اندر نبیوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے بارے پر دعوت یا قوم اللہ من اللہ اے میری قوم کے لوگ اللہ کیبادت کرو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے ہر نبی کو اللہ ہر پور عالمی نے اسی کام کے لیے اسی مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا اوما سلام قبل کا پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو میں نے یہی وہی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے تم لوگ میری عبادت کرواس نافی کل امتی رسول انے بد اللہ وسطنب البود ہم نے ہر میں ہر قوم میں رسول بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی تعلیم دو اور غیر اللہ کی عبادت سے کو بچاؤ یہ تمام نبیوں کا مشن تمام نبیوں کا پیغام رہا ہے اور تمام انبیاء کرام دنیا میں اسی مقصد کو لوگوں کے سامنے بتانے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین اس حقیقت کو سمجھتا ہے اس لیے اہمیت توحید کی سب سے زیادہ اللہ تعالی کی نظر میں ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو اسی توحید کے لیے بنایا ہے اور نبیوں رسولوں کو بھیجا اور اگر کوئی توحید کو اہمیت کو سمجھتا ہے اللہ کے بعد وہ انبیاء کرام کی داد ہے اس لیے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہر نبی نے اپنی امت کو توحید کا دعوت دیا ہے یہ سب سے اہم چیز ہے میرے ساتھیوں توحید کی دعوت دینا اور توحید کی طرف لوگوں کو بلانا یہ تمام نبیوں کی پہچان نہیں ہے اس لیے کہ توحید نبیوں کی نظر میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور جو نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں نبی کے اسوا پر چلنے والے ہیں ان کی نظر میں بھی توحید سب زیادہ اہمیت کے حامل موضوع ہے اس سے بڑا اور کوئی موضوع نہیں اس قیامت تک دنیا میں جب تک باقی رہنے والی دنیا ہے آج غور کی دنیا کب سے قائم ہوئی ہے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے گئے اسی توحید کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں لہذا یہ سب سے بڑا موضوع ہے سب سے اہم موضوع ہے اس سے بڑا کوئی موضوع نہیں ہے آج دنیا کے اندر ہزاروں فتنے ہیں اور انگنت فتنے ہیں لیکن اور اس طریقے سے بہت زیادہ آج امت مسلمہ فتنوں میں اور مشکلات کے اندر دو چار ہے لیکن تمام چیزوں میں سب سے بڑا جو موضوع ہے میرے ساتھی ہو وہ توححید کا موضوع ہے توحید جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں اس کلمے کا پہلا جدھ ہمیں توحید کی دعوت دیتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اسی کے لیے اللہ حرب العالمین میں پیدا کیا انا خلط الجنا ولیم صیل ابدون ہم نے انسانوں کو جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے اللہ حرب العالمین نے پیدا کیا ہے اور سب سے بڑی عبادت اللہ حرب العالمین کی توحید کا اقرار کرنا خالص اس کی عبادت کرنا ہے اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی عمل نہیں ہے تمام فضائل میں تمام معمورات میں اور تمام نیکیوں میں اور تمام معروفات میں سب سے بڑا اگر کوئی عمل ہے میرے ساتھیوں وہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے بعد جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کی قبولیت کا دور مدار اسی توحید پر ہے اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نہ آپ کی نماز قبول کرے گا نہ آپ کے روزے قبول ہوں گے نہ آپ کا حج قبول ہوگا نہ صدقات و خیرات قبول ہوں گے دنیا کی کوئی نیکی اللہ ہر قبول نہیں فرمائے گا لہٰذا کی اہمیت کو سمجھو اور یہ نہ کہو کہ ہمیشہ دعوی سنچر سے اور یہاں کے جالیات سے ہمیشہ توحید ہی کی دعوت دی جاتی ہے میرے ساتھ اس لیے دی جاتی ہے کہ آج امت کی اپنی اس امانت کو کھو بیٹھی ہے یہ جو ہمارا تر امتیاز تھا یہ ہماری جو پہچان تھی شناخت تھی آج ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہے اور آج توحید کے لاتے میں لوگ صرف کو دنیا کے اندر رہائش کر رہے ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہمیشہ لوگوں کو اسی بات کا درج دیا جائے نور علی سعد السلام نے ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو اسی توحید کا درج دیا تھا جتنے بھی نبی آئے میرے ساتھیوں تمام نبیوں نے اسی کا درج دیا ہے لہذا توحید سے ہمارے دلوں کو خوشی ہونی چاہیے توحید کے ذکر سے ان کے دل سکرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر کدی ہوتی ہے جن کے دلوں کے اندر فطور ہوتا ہے جو توحید کے ذکر سے چراغ پا ہو جاتے ہیں جن کو اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے اللہ پر سچا ایمان ہے ایسے لوگوں کو توحید کے ذکر سے ان کے چہرے کھل جاتے ہیں بشاش ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے چہروں پر کوئی, کوئی کوئی کوئی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تکلیف ان کو ہوتی ہے جب جو جن کے دلوں کے اندر کدی ہوتی ہے اسی کو اللہ حرب العالمین نے پرانے مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے لوگ روگردانی کر کے منہ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں لیکن جب اللہ کے ساتھ ان کے بامودار باطلا کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں لہذا اگر صرف اللہ کا ذکر ہو اللہ کی توحید کا ذکر ہو خوش ہو جانا چاہیے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں آپ کے اندر توحید باقی ہے اور توحید زندہ ہے اس لیے توحید کے ذکر سے آپ کے دلوں کے اندر خوشی ہوتی ہے لہذا توحید یہ سب سے اہم ہے سب سے بنیادی بات ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی بات نہیں ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ایسی چیز ہے جس پر سودے بازی نہیں ہو سکتی یہ توحید اگر ہماری لٹ گئی میرے ساتھیوں دنیا سے ہمارا وجود مل جائے گا اسی لیے اللہ ہر پورا میں دنیا کو قائم کر کے رکھا ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس دنیا میں کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی خالص اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی اگر دنیا کا وجود باقی ہے موحدین کی سے باقی ہے توحید کی جیسے باقی ہے جس دن دنیا سے اللہ کا ذکر توحید کا ختم ہو جائے گا میرے ساتھیوں دنیا بھی ختم جائے گی یہ جان لیے یہ توحید کی برکت ہے یہ محرین کی برکت ہے کہ آج دنیا قائم ہے ورنہ دنیا ختم ہو جاتی لہذا توحید کے ذکر سے کبھی آپ لوگوں کے دلوں کے اوپر تنگی نہیں ہونی چاہیے تنگی ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر اور بھی کچھ پال رکھے ہیں آج تینوں میں جنہوں کے جنہوں نے اور بھی لوگوں کو بنا رکھا ہے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر کجی آتی ہے ورنہ توحید کے ذکر سے تو ہمارے دلوں کو خوش ہو جانا چاہیے تو توحید سے میں اپنی اس خود صدارت کی شروعات نہ چاہتا ہوں میرے ساتھیوں یہ سب سے اہم موضوع ہے اس کے بعد توحید کی زد شرک آتی ہے شرک بھی اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے اس سے بڑا اور کوئی فتنہ دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین نے فرمایا الفتنة وشد من القتل یہ شرک جو ہے قتل سے بھی زیادہ سکتا ہے دنیا میں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے آج دنیا صرف کو بڑا گنا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی نظروں میں جناکاری چوری بیمانی ڈکیتی یہ بڑے بڑے گنا ہیں وہ ایسے ایسے ایسی ایسی تجویزیں لے کر کے آتے ہیں معاشرے کو وہ معاشرے کو سگریٹ نوشی سے پاک کرنا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے معاشرے کو چوری سے پاک کرنا چاہتے ہیں لیکن آج تک کوئی ایسی تحریک نہیں اٹھی جو معاشرے کو جو معاشرے کو شرک سے پاک دیکھنا چاہتی ہو لہذا میرے ساتھیوں شرک سے بڑا دنیا کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ساف فرما دیا شرک کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہوگی ان اللہ اخبر وئیر کبھی وہ اخبر و معذم شاہ اللہ ہر بلامین شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ جتنے بھی گنا ہیں چھوٹے گناہ ہیں اس لیے اللہ نے استعمال کیا لہذا شرک کے علاوہ دیگر چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا لیکن شرکی کو توبہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا میرے ذرا ساتھیوں کی سنگینی کا اندازہ کیجیے کہ شرک کی وجہ سے انسان کے سارے آنال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اللہ ہر برا نے قرآن مجید کے اندر سوریہ انام کے اندر غالباً پچیس ندیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے بعد اللہ سماتا ہے لوگوں نے بھی شرک کر لیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے انال کو تباہ و برباد کر دیتا شرک کے شرک ایک ایسی گندگی ہے میرے ساتھیوں جس کی وجہ سے انسان کے سارے احمد تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور دور نہ جائیے اللہ رک العالمین نے اس کائنات کے حریف سب سے افزل لگی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا وقدہ لئیرقل خاصری یہ تمہاری طرف وہی کی گئی ہے اور تم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کی طرح انہیں وہی کی تھی اگر تم نے شرک کیا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے امال کو برباد کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گا. کیا سمجھتے کہ کی شرک کوئی معمولی جرم ہے میرے یہ شرک بہت بڑا جرم ہے اس جرم کو بڑا سمجھیے اس سے بڑا دھرتی پر اس ریلو آسمان کے نیچے اس کائنات اس میں کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے اس لیے شرک کی خطورت کو اس کے نقصانات کو سمجھیے اور شرک سے لوگوں کو ڈرائیے امبیا کرام اسی لیے آئے تھے کہ دنیا کے اندر توحید کو قائم کرے لوگوں کو شرک سے پاک رکھے اسی لیے دنیا کے اندر وہ لوگ آئے تھے لہٰذا میرے ساتھیوں, یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گنا ہے شرک کیا ہے آج بہت سارے لوگ یہ کب سمجھتے ہیں کہ کی شرک کیا ہے اور مورتی پوجنے کا نام ہے بت پوجنے کا نام ہے غیروں کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے میرے ساتھیوں یہ شرک اسی بات کا نام نہیں ہے شرک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالی کے جو اختیارات ہیں ان اختیارات ان اللہ چلاوا کسی اور کو تم مالک سمجھنا اور کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھنا یا اللہ کی وحدانیت میں اس کی ربوبیت میں یا اس کی اصل و میں کسی دوسرے انسان کو کوئی بھی ہو چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو چاہے فرشتہ ہو دنیا کی کوئی بھی ذات ہو وہ سب کے سب میرے ساتھی ہو اللہ کے سے نیچے ہیں اللہ کے علاوہ ہیں وہ خیر اللہ ہے وہ دون اللہ ہیں کوئی بھی ہو دنیا کی کوئی بھی عظیم ہستی ہو وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا شرف کسی بات کا نام نہیں ہے صرف کو پوچھ لینے کا نام یعنی کے سوتوں کے سامنے سر جھکا لینے کا نام شرک نہیں ہے میرے ساتھیوں شرک یہ بھی ہے کہ جو بھی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں ان عبادتوں میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے دعویٰ کرنا یہ شرک ہے غیر اللہ کے نظر ماننا غیر اللہ کا سجدہ کرنا تلاش کرنا رکو اور سجدے کرنا یہ ساری اللہ کی عبادات ہیں اگر ہم کسی خبر کا تلاش کرتے ہیں کسی اور کا رکو کرتے ہیں کسی اور کے لیے سجدے کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے کیونکہ ساری عبادات ہیں اور عبادات خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے کسی اور نہیں ہونا چاہیے آج بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان شرک کیسے, کر سکتا ہے? مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں آپ غور کہ شرک پیدا ہی مسلمانوں کے اندر ہوا ہے شرک کی شروعات مسلمانوں سے ہوئی ہے لہذا اس دھوکے میں نہ رہیے کہ شرک جو ہے مسلمانوں کے اندر نہیں آ سکتا شرک پیدا ہی مسلمانوں کے اندر ہوا ہے آپ کو کہانی نہیں معلوم اس دنیا کی اور اس دنیا کی, دنیا کی تاریخ نہیں لوگ آپ کو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اور وہ جو, جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تفسیر ہے کہ سب سے پہلا شرک نور اسلام کی قوم کے اندر پیدا ہوا اس سے پہلے لوگ وہ حدیم تھے اللہ پر ایمان لانے والے تھے ان کے اندر شرک پیدا ہوا یہ کون لوگ تھے وہی نسل تھی جو حسیہ آدم سے چلی آ رہی تھی یہ کوئی نئی نسل نہیں تھی جن کو اللہ نے آسمان اتارا تھا یا پہلوں سے پیدا کیا تھا یہ زمین سے اس کو نکالا تھا نہیں وہی نسل تھی جو ہست آدم کی اولاد میں سے تھی ہست آدم پر ایمان لانے والے تھے انہی لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا پہلی بار بھی پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر اور جب اللہ ہرپور عالمی نے نور اسلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ انہیں توحید کا درج دو انہیں شرک سے دعوت دی ایک معمولی مدت نہیں ہے ساڑھے نو سو سال آپ دس سال سے جبیل داوا سچر میں آتے ہیں اٹھا گئے توحید سے اور شرک کی مدمت کو سنتے سنتے ساڑھے نو سو سال تک چھوٹی سی دنیا سی مختصر سی دنیا سی لوگوں کو گن سکتے تھے آپ ان کے سامنے دنیا کا اس وقت جتنے بھی لوگ تھے کوئی ایسا شخص نہیں بچا ہوگا جس کے پاس نہ گئے ہوں تو سبق لے کر ما ما اللہ قلیل بہت کم لوگ ایمان لے کر کے آئے باقی پوری دنیا جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب کفر و شرک پر تھے وہی لوگ تھے جو مسلمان تھے اور جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے انہی کے اندر شرک پیدا ہوا تھا میرے ساتھیوں نے اگر۔ کے کو دھوکا دیا اور کہا اللہ ہر پور نے سورے نوہ کے اندر ان کے پاس پنجن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان کے نیک لوگ تھے بزرگ لوگ تھے جب وہ مر گئے دنیا سے چلے گئے تو ان کے پاس ابلیس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم بھی انہیں طریقے سے اللہ کی بات کرنا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ ضرور ہر انسان اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات سکھا بتاتا ہوں ان کے تصویریں بنا لو ان کے مجسمے بنا لو اور انہیں عبادت خانوں میں نصب کر دو جہاں پر تم عبادت کرتے ہو انہوں نے ویسے ہی کیا ان مجسموں کو نصب کر دیا اپنے عبادت خانوں میں اور محدودوں میں اور اس کے بعد وہ جو لب چلے گئے ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا نہ ان کا واسطہ لیا لہذا جب وہ لوگ چلے گئے دوسری نسل آتی ہے شیطان ان کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے تمہارے بزرگوں نے یوں ہی ان کی تصویریں نہیں بنائی تھی رواز خانوں میں ان کے مجسمے یوں ہی مگر فاتا کے نہیں نصب کیے گئے ہیں تمہارے آبا اجداد ان کا واسطہ لیتے تھے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے تھے تم گنہ گار ہو تم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے لہٰذا تمہیں اللہ کے پاس پہنچانے کے لیے جس طریقے سے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت پڑتی ہے ایسے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ان نیک لوگوں کی تمہیں ضرورت پڑے گی تم ان کے پاس جاؤ ان کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھو یہ تمہاری ضرورت اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے دے گا اللہ ہی یہ نہیں دے سکتے ہیں دینے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے نہیں دیں گے لہذا تم ان سے نہیں مانگنا مانگنا اللہ تعالی سے یہ صرف واسطہ ہے اور وسیلہ ہے صرف آج یہی ہو رہا امت کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے لیے کچھ نہیں کرتے ہم تو مانگتے اللہ تعالی سے ہیں یہ وہی چیز ہے جو شیطان نے ابریس نے نور اسلام کی قوم کو دھوکا دیا تھا مکہ کے مشرقین کو دھوکا دیا تھا کہ ہم ان سے نہیں مانتے ہم مانگ کے اللہ تعالیٰ سے ہیں امام مجدس محمد رحمت اللہ نبی کی کتاب و توحید کے اندر دوسرا اسلام کا ناقض اور اسلام کو توڑ دینے والی جو دس چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں ان میں دوسری بات انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے درمیان اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ بناتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا کیونکہ ہم گنہگار ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگتا ہے یہ اجمان کفر ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشیلہ نہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے لہٰذا میرے ساتھیوں یہ دوسرا اسلام کو اسلام سے نکال دینے والی چیز ہے یہ تو یہ کہنا کہ امت مسلمانوں کے اندر شرک ہی نہیں پیدا ہو سکتا مسلمان ہے مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھیوں میں نے بتایا کہ پہلا شرک بھی پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر اور دوسرا جب رو علیہ السلام آئے اور انہوں نے لوگوں کو توحید کا درس دیا اور جو مسلمان ہو گئے تھے وہ مسلمانوں کو اللہ حرب العامین نے بچایا دودی پہاڑی پر گئے ان کی کشتی پر سوار ہو کر کے اور سارے کافروں کو اللہ حرب العامین نے ختم کر دیا دنیا سے ختم ہو گئے دوبارہ پھر جب نسل چلتی ہے دنیا کے اندر پھر دنیا کے اندر کوئی مشرق نہیں تھا سارے کے سارے معاہدے کسی مشرق کا کسی منافق کا کسی کافر کا کوئی وجود نہیں تھا پھر دوبارہ جب شرک پیدا ہوا انہی نسلوں کے اندر پیدا ہوا لہذا شرک ہمیشہ سے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا ہے اور رہے گا اور اس حدیث سے دھوکہ مت کھائیے جس حدیث کو لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہمیں تم سے دنیا کا خطرہ ہے آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اس لیے جب تک صحابہ رہے دنیا کے اندر دنیا میں شرک نہیں تھا صحابہ کے بعد پیدا ہوا شرک میرے ساتھیوں لہذا اللہ کس کی حدیث ہے کہ جب تک ہماری امت کے اندر شرک نہیں پیدا ہوگا اور امت کی عورتیں جا کر کے قبیلے جو بت تھا جس بت کو توڑا گیا تھا اسلام کے اندر جب تک ہماری امت کی عورتیں جا کر کے اپنی شرمگاہوں کو اس بت کے اوپر نہیں لگائیں گی اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی لہذا میرے ساتھیوں شرک کوئی بھی کرے گا وہ مشرک ہوگا چاہے جو بھی کرے لہذا میرے ساتھیوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیا جو بندے مسلمان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں بڑے بڑے مسائل ان مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ شرک ہے لہذا لوگوں کو شرک سے جلانے کی ضرورت ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور میں نوجوانوں کو ہمارے شیخ نے مخاطب کیا اپنے اشعار میں لہذا میں نوجوانوں کی بھی کہنا چاہوں گا اے نوجوانو علم حاصل کرو کتاب و سنت سے علم حاصل کرو اور آج الحمدللہ کتاب و سنت کی اور توحید و سنت کی اعلاج سے ایوان باطری کے اندر زلزلے آ رہے ہیں سبھی بہت سو رہے ہیں وہ سب کے سب اسکیمے کر رہے ہیں تصویرے کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے جائے اے نوجوانو کسی بھی قوم کے اندر جب انقلاب آتا ہے نوجوانوں کے ذریعے سے آتا ہے اور یہ نوجوان یہ کسی بھی قوم کی کیریڈ کی انڈی ہوتی ہیں جب تک آپ نہیں بدلو گے دنیا نہیں بدلے گی آپ بدلو آپ اٹھو کتاب و سنت کی آواز کو لے کر کے جو آپ یہاں حاصل کرتے ہو اپنے سیروں سے محفوظ نہ رکھو بلکہ اس آواز کو لوگوں تک پہنچاؤ آج جو لوگ جو کتاب و سنت کی آواز سن کے سکر رہے ہیں ان کے دلوں پر ان کے دلوں پر چاہے ان،, ان،, ان کے دلوں پہ کشی پیدا ہو رہی ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ آج کوئی ان کی جوتی سیدھی کرنے والا نہیں آج ان جا کر کے بات کرتے ہیں دلیلیں مانگتے ہیں کیونکہ میرے ساتھیوں یہ حدیث ہے کہ اسلام ہے اسلام دلیل کا نام ہے کتاب و سنت کا نام ہے لہذا جب تک آپ نہیں اٹھو گے جب تک کتاب و سنت کا عالم لے کر کے دنیا کے اندر نہیں جاؤ گے اس وقت عام نہیں ہوگی لہذا میرے نوجوانوں دروز اس بات کی ہے کہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرو الحمدللہ للہ دعویٰ فرق ہے پورے مملکتے سعودی عرب کے اندر آپ کو خالص کتاب و سند کی تعلیم دی جاتی ہے مملکتے شکر ادا کیجیے کہ انہوں نے آپ کی دینے رہنمائی کے لیے جگہ جگہ ہر ہر جگہ اللہ علیہ وسلم کے منحج پر کو دعوت دی جاتی ہے تعلیم دی جاتی ہے اور آپ کو تیار کیا جاتا ہے کہ آج یہ ہتھیار لے کر کے بڑے ملک میں جائیے اور لوگوں کو وہاں پر سمجھائیے حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں لہذا پہلے علم حاصل کیجیے اور یہ بھی بتاؤں کہ دنیا کے اندر جو شرک پیدا ہوا تھا علم ختم ہونے کی بنا پر جب علم ختم ہوتا ہے جہالت آتی ہے اور جہالت آتی ہے تو انسان نہ شرک میں تمیز کرتا ہے نہ توحید میں تمیز کرتا ہے یہ علم ایک روشنی ہے علم کے ذریعے سے آپ کو تمیز ہوگی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے شرک کیا ہے توحید کیا ہے حدیث کیا ہے اور سندت کیا ہے اور کیا ہے یہ چیز آپ کو تفریق کرنے والا علم ہے لہٰذا و سنت کے علم حاصل کیجیے آج جو بادل فلقے ہیں وہ لوگوں کو دور رکھتے ہیں کہ علمت حاصل کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے میرے ساتھیوں علماء کی روشنی میں آپ علم حاصل کیجیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ علم حاصل کیجیے علم حاصل کریں گے تبھی آپ کے اندر صحیح طریقے سے اللہ تعالی کی بات کرو گے لہٰذا جذبات میں نہ کر کے حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں کتاب و سنت کا علم حاصل کیجیے اور میرے ساتھی اسلام یہ جذبات کا نام نہیں ہے اسلام ٹھوس اصولوں کا ٹھوس بنیادوں کا نام ہے آج اسلام کے نام پر آج ہمارے کچھ نوجوان جو گمراہی کا شکار ہیں یا اس طریقے سے بہت سارے نوجوان جو آج دہشت گردی کا مروس ہو چکے ہیں صرف اس منا پر میرے ساتھی ہو کہ ان کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم نہیں ہے اس لیے آج وہ صحیح راستے کو چھوڑ کر کے وہ راستہ اپنا رہے ہیں جو راستہ خارج کا ہے جو راستہ ایسے لوگوں کا ہے جنہیں اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کتے قرار دیا تھا اور جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ اگر مجھے مل جائیں میں انہیں ایسی قتل کروں گا جس طریقے سے ساز و سمود کو میں نے قتل کیا تھا لہذا اسلام میرے ساتھی ہو اس بات کے نام ہے کہ اللہ کی توحید کو اپنا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر کر دے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے جیسا اللہ تعالیٰ کہے اس کا نبی کہے اس طریقے سے آپ زندگی گزاریں اور اس یاد رکھیے کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں امن پسندانہ تعلیمات ہیں اسلام آپ کو دہشت گردی کی اور مسلمانوں کے جان لینے کی اور قتل عام کرنے کی اور مسلمانوں کے املاک تباہ و برباد کرنے کی اعجاز کبھی نہیں دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں سمجھتے انہوں نے علماء سے ہم اور نوجوانوں کو کار کر کے رکھا ہے اس لیے آج ان لوگوں میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا اسی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ علماء سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں لہذا میرے ساتھیوں آپ کو اللہ تعالی نے اگر طاقت دی ہے طاقت کے لیے ہوش کی ضرورت ہے آپ کے ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کروں کہ گز وہود کا واقعہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مدینہ میں رہ کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے جو مکہ کے مشرقی مدینے پر جنہوں نے بول دیا تھا لیکن نوجوانوں جن کے گھروں جن کا خون گرم ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے پاس طاقت ہے غزے بدر میں ہم ان کو شکست دی ہے لہذا ہم مدینے میں رہ کر کے ہمیں ہم ان کے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے ہم باہر جائیں گے ان سے دو دو ہاتھ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر کے ان سے مقابلہ کیا جائے لیکن آپ نے نوجوانوں کی رائے سے قبول کیا اور آپ نے ذرا پہن لی ہتھیار اٹھا لیا جب چلنے لگے جب نوجوانوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کی رائے تھی مدینے کے اندر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ وسلم آپ کی جو رائے ہو اسی پر کی جو آپ نے کہا جب نبی تلوار ہجیا اٹھا لیتا ہے پھر واپس نہیں آتا اور آپ نے دیکھا اس کا انجام کیا ہوا مدینے میں گئے باہر میں اللہ اس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور آپ کے مطابق عمل کیا جاتا اور جذبات میں آ کر کے کیا جاتا تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا لہذا میرے ساتھیوں اسلام جذبات کا نام نہیں ہے کیا آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے آپ, آپ کو اللہ نے عقل سے بھی نمازا ہے ہر چلانے والے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی جہاد کا نام لے لیا کوئی جو ہے اپنے جھنڈے پر لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا کسی نے خلاف اسلامیہ کا دعویٰ کیا اسلامی حکومت کا دعویٰ کیا اور آپ بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل پڑے جو پوری دنیا کے اندر خلافت قائم کریں گے پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت کا قیام ہوگا میرے ساتھیو یہ سب کے سب مجرم ہیں انسانیت کے یہ سب کے سب اسلام کے مجرم ہیں اور یہ سب کے سب دہشت گرد لوگ ہیں اسلام ان لوگوں کی تعلیمات سے ایسے ہی بڑی ہے جس طریقے سے یوسبر علیہ اسلام جو ہے بھیڑیا بری تھا عیسولہ اسلام کے خون سے لہٰذا آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے صحیح کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے جب تک صحیح علم نہیں ہوگا اس وقت میں میرے ساتھیوں آپ تفریق نہیں کر پاؤ گے کہ کون صحیح کہتا ہے کون غلط کہتا ہے آج جہاد کے نام پر اور اس طریقے سے قتال کے نام پر دنیا کے اندر دہشت گردی جا رہی ہے جس دین کے اندر پانی بہانا حرام قرار دیا گیا ہو اس دین کے اندر کسی مسلمان کا خون بہانا کیسے جائز ہو سکتا ہے یہ دیمانے لوگ ہیں جو حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں اور کسی کے اے, کسی کے اعلان پر یا کسی کے جذبات میں آ کر کے اور اس طریقے سے ان کے نعروں میں آ کر کے دنیا کے اندر خلاوت قائم ہو جائے گی خلافت ایسا نہیں قائم ہوتی ہے دنیا کے اندر خلافت دعوت سے قائم ہوتی ہے حکومت دعوت سے قائم ہوتی ہے آپ کے سامنے امرت سعودی عرب کی مثال موجود ہے امرت سعودی عرب نے پہلے دعوت دی ہے دعوت بنیاد پر حکومت قائم ہوئی اور یہ قائم ان شاء اللہ میری دعا ہے کہ اللہ اس سندت کے پاسوان حکومت کو پوری دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کوشا حکومت کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے طلب جانے والی حکومت کو اور جو کچھ اللہ نے ہے پوری مسلمان پورے مسلمانوں کے لیے خرچ کر دینے والی حکومت کو اللہ اربامن قیامت تک باقی رہے جو ان کے دشمن ہیں جو ان کے حاضرین ہیں اللہ تعالی انہیں دنیا سے ختم کر دے آج یہ صاحبہ یہ پورے مل کر کے اور سے جو اہل شرک ہیں ابرپرست ہے وہ سب مل کر کے ایک طرح کی اس حکومت کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن کروڑ ہاں کروڑ مسلمانوں کی دعائیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ اس حکومت کی حفاظت کرے گا کہ یہ, یہ حکومت کتاب و سنت کو قائم کرنے کی کب دستور کتاب و سنت ہے یہاں تب جب بادشاہ جباہد رہتا ہے تو کہتا ہے کتاب و سنت کو ہم دنیا کے اندر قائم کریں گے لہذا میرے ساتھیو یہ دنیا کی واحد نمائندہ حکومت ہے آ رکھیے اس کے علاوہ کوئی اور حکومت نہیں ہے جو اسلام کی نمائندہ حکومت ہو اگر کوئی ہے تو نام سعودی عرب ہے جس کی جس کی اول و آخر جس کی زندگی کا مقصد حکومت کا مقصد بادشاہ سے لے کر کے یہاں کی آمد تک ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر شرک و کا خاتمہ ہو کتاب و سنت کی بالادستی ہو توحید و سنت کی بالادستی ہو دنیا کے اندر توحید عام ہو ان کی یہ ان کا بنیادی مقصد ہے میرے ساتھیوں لہذا آج پوری دنیا ان کے خلاف کھڑی ہے سب ان کے خلاف کوئی ان کو یہ دہشت سے جوڑتا ہے کہ سلفی دہشت گرد ہیں میرے ساتھیوں کبھی بھی کوئی سلفی دہشت گرد نہیں ہو سکتا یہ اپنے آپ کو جو خوارج ہیں اور یا آئی ایس آئی ایس کے لوگ ہیں اس طرح ذہن کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں حقیقت ان کا سلفیس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی عقائد خوارج کے عقائد ہیں کوئی اپنا نام سلفی رکھ لے کوئی اپنا نام محمری رکھ لے کوئی اپنا نام رکھ لے نام رکھ سے حقیقت نہیں بدلتی شراب کا نام ہدایت روحی رکھ دیا جائے سود کا نام درس رکھ دیا جائے جو بھی نام رکھ دیا جائے نام حقیقت پر ہوتا ہے جو حقیقت ہوتی ہے ناموں سے حقیقت نہیں بدلتی لہذا میرے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کے سب لوگ اور میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے جس حکومت نے داعش کے خلاف اٹھوا دیا تھا بلکہ سعودی عرب کے علماء کرام ہے آپ کو شاید یہ معلوم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے جس نے تھا تمرکتے سعودی عرب کے علماء ہیں جنہوں نے دائج کے خطرے سے پوری امت کو اگاہ کیا تھا کہ یہود و نسارہ کے جنت ہیں یہ نسارہ اور یہ عصرہ اور یہود کے جنت ہیں یہ دشمنان سعبہ کے جنت ہیں اور ان کی ملی بھگت ہے یہ اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے سب سے پہلا ستوہ دینوائے لوگ ہیں اور ہندوستان کے اندر لیجئے سب سے پہلے جنہوں کے خلاص پوری دو پورے بہت سارے مسالک کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے خلاف دیا تھا وہ جمعیت اہل حدیث ہے جس نے جس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا میرے ساتھیوں سرفیت کا وہابیت کا اور محمدیت کا اس دہشت گرد تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کچھ بھی کیسی لاتی رہے چیختی رہے حقیقت دنیا کو سمجھ آتا ہے اس لیے میرے ساتھیوں میڈیا پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہاں پر آپ وہاں پر دھیان نہ دیجیے آج مملکہ کے خلاف پوری دنیا اکٹھا ہو چکی ہے ان کے خلاف افواہیں پھیلاتے ہیں ان کے خلاف خالشیں رکھتے ہیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے دماغ دیا ہے ممرتے سعودی عرب کے اندر آپ سانس لیتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں کا ماحول کیا ہے الحمدللہ یہاں کسی مشرق کو کسی خبر پرست کو اور اس طریقے سے کسی بجاتی کو نابری اپنی بجات کا موقع ملتا یہ ساری چیزیں ان کو ناگوار گزرتی ہیں اس لیے سارے کے سارے لوگ ممرکا کے خلاف کھڑے ہیں اور سارے کے سائے لوگ ممرکا کو دنیا کے اندر بدام کرنا چاہتے ہیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ سارے مسلمان بھی جو اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں وہ بھی ہی سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب یہ سب سے زیادہ دنیا کی خطرناک حکومت اور خراب حکومت ہے ان کی نظروں میں اگر کوئی حکومت ہے تو جو ہے وہ جو دشمن صحابہ ہیں انہیں رول ماڈل سمجھتے ہیں ان کی جا کے جوت سیدھی کرتے ہیں اور اس طریقے سے انہیں نجات دہندہ سمجھتے ہیں کبھی کوئی لقب دیا جاتا ہے کبھی کوئی لقب دیا جاتا ہے میرے ساتھیو یہ سب کے سب جو ہے اسلام کی حقیقت کو نہ سمجھنے والے لوگ ہیں یہ شراب یہ, یہ, یہ, یہ, یہ ریگستان میں کشتی کا خواب دیکھنے والے لوگ ہیں یہ حکومت اور یہ طریقے سے یہ بادشاہ الحمد کتاب و سنت پر قائم ہے اور اس طریقے سے کتاب و سنت پر قائم رہے گی جی. ملک سلمان کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے لمبی عمر عطا فرمائے انہیں مزید اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے آپ دیکھیے یوٹیوب پر ان کی تقریریں موجود ہیں کوئی بھی تقریر کرتے ہیں وہ کوئی بھی جو جلسے کو وہ اگر خطاب کرتے ہیں تو میرے ساتھیوں ہر اس کے اندر وہ اپنا عزم ظاہر کرتے ہیں کہ معاملہ جس بنیاد پر قائم ہوئی تھی ہم مر جائیں گے جان دے دیں گے لیکن اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمارا مقصد ہے کتاب و سنت کو دنیا میں نافذ کرنا شرک مداعت کا خاتمہ اس پر ہم قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے جب تک ہماری حکومت ہے قائم رہیں گے لہذا میرے ساتھیوں اللہ کا فضل ہے اس کا کرم ہے کہ آپ اس کی امن و امان کی اس کے سائے سائے کرے آپ یہاں پر زندگی گزارتے ہیں لہٰذا ان کی ان کے لیے دعائیں کیجیے آپ کو امن و امان جو ملتا ہے جو سکون ملتا ہے میرے ساتھیوں آپ اس کے لیے ان کے لیے جیے اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دعا کی طاقت آپ کے پاس ضرور ہے لہٰذا میرے ساتھیوں اور بھی باتیں کچھ کہنے کی تھی اور بھی عورتوں کو اور اس طریقے سے نوجوانوں جو کو والدین کو سب کو مخاطب کرنا تھا کیونکہ چالیس منٹ کا میرا وقت تھا لیکن بہرحال اللہ تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ حربامین پوری امت مسلمان کی حفاظ فرمائے اللہ الربامین عر سعودی عرب کے حفاظ فرمائے اللہ سے مدید اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق سے تو ان کے حاصدین ہیں قائدین ہیں اور جن کے خلاف خواہشیں کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خاششوں کو تمہاری کر اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ان کی ان کی بربادی کا ذریعہ اور سبب بنا دے اللہ کی حکومت کو باقی رکھ اللہ تباہ دین پر قائم رکھ توحید پر قائم رکھ سنت پر قائم رکھ اور ہمیں اس کا علم سیکھنے کی توفیق دے اور اس کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق نہ اسد اللہ خیر اللہ دستخر کا السلام علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے معدت اور توحید کا درد شیخ کی زبانیں سنا